فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحیم أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ مِن قبل يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى التَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ الشيطان أن يدلهم بعيدا صدق الله ویوری دئیوان دلا سد عَلَيْهِ یا سلو وسلیم والسلام عليك يا رسول الله مولانا محمد وبارک وسلیم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 قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے الم ترنا یز غلوم قبل میل ت وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُدِلَّهُمْ دَلَالًا بَعِيدًا ترجمہ کنزل ایمان کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جن کا دعویٰ ہے کہ وہ ایمان لے آئے اس پر جو تمہاری طرف اترا اور اس پر جو تم سے پہلے اترا پھر چاہتے ہیں کہ شیطان کو اپنا پنچ بنائیں اور ان کو تو حکم یہ تھا اسے اصلا نہ مانیں اور ابلیس یہ چاہتا ہے کہ انہیں دور بہکا دے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ مُنَافِقِينَ يَسُدُّونَ عَنْكَ سُدُودًا اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب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 اب اس آیت میں منافقین کی حرکتوں کا ذکر ہے کہ وہ اللہ رسول کو چھوڑ کر شیاطین اور کفار کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں تاکہ مسلمان اللہ رسول کی اطاعت کریں اور ان کے ماننے سے بچیں غرض کے کرنے والی اطاعتوں کا ذکر پہلے تھا اور بچنے والی اطاعتوں کا ذکر اب ہے پچھلی آیت میں اجماع امت اور کیا سے مجتحدین کی پیروی کا ذکر تھا جو مسلمانوں کا عمل ہے اب بے دینوں کی فرما برداری سے بچنے کا حکم ہے جو منافقوں کا طریقہ ہے شان نزول میں کئی روایات ہیں چند ایک ارز کرتا ہوں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ایک منافق جس کا نام بشر تھا اس کے اور ایک یہودی کے درمیان جھگڑا تھا اس جھگڑے میں یہودی سچا تھا منافق جھوٹا تھا یہودی بولا چلو اس کا فیصلہ حضور علیہ السلط سے کرائیں منافق بولا نہیں چلو اس کا فیصلہ قعب بن, اشرف سے کرائیں. یہ قعب بن اشرف یہودیوں کا سردار گزرا ہے تو یہودی نے کہا کہ تو عجیب مسلمان ہے کہ اپنے نبی کے پاس چلنے اور ان سے فیصلہ کرنے سے کتراتا ہے تو منافق شرمندہ ہو کر اس یہودی کے ساتھ بار رسالت میں حاضر ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا بیان سن کر یہودی کے حق میں فیصلہ کیا وہاں سے نکل کر منافق بولا کہ میں اس فیصلے سے راضی نہیں چلو یہ فیصلہ حضرت ابو بکر صدیق سے کرائیں چنانچہ وہ دونوں بار گاہ صدیقی میں حاضر ہوئے جناب صدیق اکبر نے دونوں کے بیان سن کر یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا وہاں سے نکل کر بشر منافق بولا کہ میری تسلی اب بھی نہیں ہوئی چلو حضرت عمر سے فیصلہ کرائے چنانچہ یہ دونوں حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کی تسلی ظاہر ہے کہ یہیں پر ہونی تھی تو بہرحال یہودی نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب صدیق اکبر میرے حق میں فیصلہ فرما چکے ہیں مگر یہ بشر راضی نہیں ہوتا اب مجھے آپ کے پاس لایا ہے تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بشر سے پوچھا کیا یہ واقعی درست ہے کہ فیصلہ سرکار علیہ السلام فرما چکے ہیں صدیقی اکبر بھی فرما چکے ہیں وہ بولا کہ ہاں تو فرمایا تم دونوں ٹہر جاؤ میں ابھی آتا ہوں آپ گھر کے اندر تشریف لے گئے تلوار لائے اور منافی کی گردن مار دی اور ظاہر ہے کہ اس کی اب تسلی ہو گئی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر فرمایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیصلے اور جناب صدیق اکبر کے عدل سے راضی نہ ہو اس کا فیصلہ میرے نزدیک یہ ہے پھر منافق کے قرابتدار بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شکایت کی تو حضور علیہ السلام نے جناب عمر کو بلایا اور اصل واقعہ پوچھا آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مردود نے آپ کے حکم کو رد کیا تھا جو آپ کے فیصلے پر کسی اور کا فیصلہ چاہے اس کا فیصلہ میرے پاس تو یہی ہے اسی دن حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے اور یہ آیت لائے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمر حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تم آج سے فاروق ہو یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والے اس دن سے آپ کا لقب فاروق ہوا اب یہ شان نزول تفسیر کبیر میں ہے تفسیر خاجن میں ہے بیزابی میں ہے مدارک میں ہے روح المعانی میں ہے جلالین میں ہے وغیرہ وغیرہ تو ان تمام تفاسیر کی کتاب میں یہ شان نزول جو ہے وہ موجود ہے بہرحال دوسری روایت یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں یہود کے دو قبیل آباد تھے بنی قریضہ اور بنی نذیر بنی قریضہ کچھ کمزور تھے اور بنی نذیر کوی بنی قوریزہ قبیلہ خزرج کے حلیف تھے اور بنی نذیر اس کے حلیف مطلب اوس کے اوس اور خزرج بعد میں انصار کہلائے زمانہ جاہلیت میں اگر کوئی قریضی نذیر کو مار دیتا تو اس کے عوض یا اسے قتل کیا جاتا یا اس کی دیت سو وسک کھجوریں دلوا دی جاتی ہیں اور اگر نذیر کسی قریضی کو مار دیتا تو اس کے عوض صرف ساٹھ وسک کھجوریں جو ہیں وہ دلوائی جاتی ہیں اسے ہرگز قتل نہ کیا جاتا جب میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرت فرما کر مدینہ منورہ میں جلوہ گر ہوئے تو بعض نذیر اور قریضی اخلاق سے سچے مسلمان ہو گئے اور بعض منافق رہے نفاق سے کلمہ پڑھ کر مسلمانوں میں شامل ہو گئے اور اپنے کفر پر رہے اتفاقا ان لوگوں میں سے ایک نظیری نے کسی قریزی کو قتل کر دیا اس معاملے میں ان کا آپس میں جگڑا ہوا نزیری بولے کہ ہم اپنے پرانے دستور کے مطابق ساٹھ وسک خجوریں دیں گے قریضی بولے کہ یہ زمانہ جاہلیت کا ظلم و ستم تھا کہ تم نے ہمیں قوت کی بنا پر دبا رکھا تھا اب ہم دونوں مسلمان ہو چکے ہیں اسلام میں کوی و کمزور سب برابر ہیں چلو حضور علیہ وسلم کی بارگاہ میں فیصلہ کرائیں قریضی منافقین بولے کہ چلو ابھی بردا اسلمی کون سے فیصلہ کرائیں جو یہودیوں میں فیصلہ کیا کرتا تھا چنانچہ منافقین انہیں مجبور کر کے اس کاہن کے پاس لے گئے کاہن بولا کہ پہلے مجھے رشوت دو پھر فیصلہ کروں گا انہوں نے دس وسک کھجوریں پیش کی وہ بولا نہیں سو وسک لوں گا غرض اس جھگڑے میں وہاں فیصلہ نہ ہوا تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ زمانہ جاہلیت میں عدل و انصاف کے جنازے اٹھ رہے تھے جبھی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اس کائنات کو جو ہے عدل و انصاف کا ایک نظام عطا فرما دیا تو ان آیات میں یہ درس دیا گیا ہے اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا آپ نے ان قریضی و نظیری منافقوں کو نہ دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ وہ آپ کی کتاب اور آپ کے فرمانوں اور آپ کے معجزات وغیرہ پر ایمان لا چکے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ تو شریف کو مانتے ہیں مگر ان کا عمل یہ ہے کہ اپنے فیصلے سرکشوں گمراہوں شیاطین یعنی رشوت خور یہودیوں اور کاہنوں سے جو ہے وہ کراتے ہیں کانوں سے کراتے ہیں اگر وہ مومن تھے تو انہیں قرآن شریف میں تورایت میں اور آپ کے ارشادات میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ تاغت کے انکاری رہیں اور ان کی بات کبھی نہ مانیں بات یہ ہے کہ ان کی باغ دوڑ یہود یا ابلیس کے ہاتھ میں ہے اس کی کوشش یہ ہے کہ یہ گمراہی میں اتنے دور نکل جائیں کہ پھر ہدایت کی طرف نہ آ سکیں۔ یہ سب اس کے کرش میں ہیں یہ سب اس کے کرش میں ہیں یہ منافقین غلطی یا بھول سے ایسی حرکت نہیں کرتے بلکہ ان کا حال یہ ہے کہ جب مخلص مومن انہیں سمجھاتے ہیں کہ تم مدعی اسلام ہو کلمہ پڑھتے ہو چلو اپنے رسول سے فیصلہ کراؤ تو وہ اس مشورے پر عمل کرنے کی بجائے اور زیادہ اکڑ میں آ جاتے ہیں اور آپ سے بالکل ہی منہ پھیر لیتے ہیں ایسے ہی لوگ پکے بے ایمان اور منافق ہی منافق ہیں دعویٰ کچھ بھی کریں دعویٰ کچھ بھی کریں تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ پاک سامنے اور پسے پشت دورو نزدیک ہر چیز کو دیکھتی ہے کیونکہ منافقین کا یہ واقعہ حضور سے دور ہوا تھا یہاں آپ موجود نہ تھے مگر فرمایا گیا مگر فرمایا گیا علم تارا کیا تم نے نہ دیکھا یعنی دیکھا ہے اللہ اکبر کبھی اور دعوی بغیر دلیل اور قول بلا عمل کبھی قابل قبول نہیں دیکھو اللہ تبارک وطع نے منافقوں کے کلمہ پڑنے دعوی ایمان کرنے کو ضم فرمایا یعنی دعوی باطل اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف اس حد تک تھا کہ کفار بھی اس کے قائل تھے دیکھو وہ یہودی آپ کے فیصلے پر مطمئن تھا اور آپ کے پاس مقدمہ لانا چاہتا تھا جیسا کہ شان نزول سے بھی معلوم چلا تو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیصلے منافقی اس وقت کفار بھی مانا کرتے تھے اور کفار بھی اپنے فیصلے لے کر میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے اب آپ آ جائیے اس طرف میرے آکا علیہ صلاح و نے اپنے اہل بیت اطہار کی محبت کا بھی درس دیا ہے اپنی آل سے محبت کا درس دیا ہے لیکن نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ امتی اپنے آپ کو کہلانے والے بعض بد نصیب ایسے ہیں کہ جو اہل بیت اطہار اور امام علی مقام امام عرش مقام حضرت سیدنا امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما پر معاذ اللہ یہ تہمت اور بہتان باندھتے ہیں کہ یہ اختیارات کی خاطر حکومت کی خاطر کرب و بلا کے میدان میں لڑے محمود اباسی نے ایک کتاب خلافت معاویہ و یزید کے نام سے شایع کی تھی جس میں خارجی گروہ کی ترجمانی کرتے ہوئے اولاد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام علی مقام کو حرف تنقید بنایا گیا اور یزید پلید کو اس نے رحمت اللہ علیہ لکھا اور اس کی شخصی حکومت کو خلافت حقہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی ظاہر ہے کہ مسلمانوں میں انتشار تو پیدا ہونا ہی تھا چنانچہ محمود عباسی کی اس کتاب پر جو ہے وہ گورنمنٹ نے بینڈ لگا دیا ابھی اس زہرالو تیروں کے زخم بھرنے بھی نہ پائے تھے کہ ابو یزید محمد دین بٹ لاہوری نے رشید ابن رشید کے نام سے کتاب شایع کی جس میں باعث خارجی مولویوں کے دستخط ہیں اس کتاب میں اپنی قلبی شکاوتوں دشمن, دشمن آل بیت اطہار اور بغض اہل بیت کے پیش نظر عطرت پیغمبر کی آبرو حضرت سیدنا علی المرتضی کے تقدس اور امام علی مقام رضی اللہ عنہ مجمعین کی عظمت پر دقیق حملے کیے گئے اور اہل بیت کی چادر تتہیر کو اپنے دل کے بغض و عناد کی سیاہی سے داغدار کرنے کی کوشش کی اور یزید کو پیدائشی جنتی امیر المومنین کہا گیا اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے جو ہے بری و قرار دیا گیا اور امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو حکومت کا باغی اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ فتنہ پرور لکھا استخ فراللہ استخ اللہ یہ محمد دین بٹ لاہوری اور محمود عباسی نے اپنی کتابوں میں جو ہے وہ اہل بیتے اطہار کے خلاف اس طرح کی باتیں جو ہے وہ تحریر کی میرے پیارے اور بیٹھے اسلامی بھائیو اللہ تبارک کا تعالی ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرمائے لذت ایمانی نصیب فرمائے آمین بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی آل سے محبت کا درس دیا ہے بلکہ اللہ تعالی نے بھی یہ درس دیا ہے یہ حکم فرمایا ہے اور میں قرآن کریم سے اس پر استدلال کرتا ہوں سورہ ہُود کی 29 نمبر آیت ہے حضرت سیدنا نوح علیہ صلاح وسلام جب اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے ہیں تو ہی یہ فرماتے ہیں ان کا یہ قول اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا سورہ حود آیت نمبر و انتیس وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالَا ان عَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللہ اور اے قوم میں تم سے کچھ اس پر مال نہیں مانگتا میرا اجر تو اللہ ہی پر ہے یعنی میں جو تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں دین کا رستہ دکھا رہا ہوں تمہیں جنت کی طرف لے جا رہا ہوں تمہیں رب کی معرفت دلا رہا ہوں میں تم سے کچھ پیسے نہیں مانگتا میں تم سے کچھ مال نہیں مانگتا میرا اجر تو اللہ ہی پر ہے اور سورہ ہُود ہی کی آیت نمبر 51 ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا ہود علیہ الصلوۃ والسلام کا قول جو ہے وہ بیان فرمایا ہے یا قومی لا اسالکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون اے قوم میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا میری مزدوری تو اسی کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا تو کیا تمہیں عقل نہیں لیکن اللہ تعالی نے اپنے محبوب علیہ سلاۃ وسلام کا کول بھی قرآن میں بیان فرمایا ہے سورہ شورہ آیت نمبر تیئیس ہے میرے آکال سلاط وسلام نے فرمایا اور رب نے اس کو قرآن کا حصہ بنایا چنانچہ ارشاد خدا بندی ہے قل لا تم فرما دو میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت اپنی آل کی محبت اپنے خاندان اپنے قرابت اہل قرابت کی محبت مانگتا ہوں یہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمایا ہے اور میرے آقا علیہ السلام اپنی آل سے محبت کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں جنت کا رستہ دکھا رہا ہوں سرات مستقیم دکھا رہا ہوں سیرا مستقیم پر چلنے کا جو ہے وہ تمہیں ہدایت دے رہا ہوں تمہیں جہنم سے تم جہندم میں گرتے پڑتے چلے جا رہے تھے تمہیں کمر بند سے پکڑ کر تمہیں کھینچ رہا ہوں تمہیں جنت کی طرف لے جا رہا ہوں اس کے بدلے میں تم سے صرف یہ چاہتا ہوں کہ میری آل سے محبت کرو میری میرے قرابت داروں سے محبت کرو میرے عزیزوں سے محبت کرو میرے اہل بیتے اطہار سے محبت کرو اب کتنے وہ بد نصیب ہیں لوگ کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بھی پڑھیں اور پھر اہلِ بیتِ اطہار کے وہ دشمن بھی ہوں اور پھر خصوصاً جردید کو تو معاذ اللہ رحمت اللہ تعالیٰ لے لکھیں اور امامِ علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت کا باغی ہے وہ کہیں اللہ اللہ اللہ اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مم مات علی حب آل محمد جو شخص اہل بیت کی محبت میں مرا ماتا ممنن وہ مومن مرا و ماتا علی حب علیہ محمد اور جو بھی آل رسول کی محبت میں فوت ہوا ماتا شہیدن وہ شہید ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شہید فرمایا اور ایک حدیث میں ہے ومم ماتا اللہ علی محمد وہ انسان جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرا جا اللہ البراہ الرحمہ تو اللہ اس کی قبر کو رحمت کے فرشتوں کے لیے مزار بنا دے گا ومم ماتا اللہ ابی علی محمد بشراہ ملک الموت ملک الموت بل اور جو شخص اہل بہتے اطہار کی محبت میں فوت ہو جائے تو موت کا فرشتہ اس کی جان قبض کرنے سے پہلے اس کو جنت کی خوشخبری دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ من ظلم اہل بات تھی جس نے میری اہل بیت پر ظلم کیا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں سورہ شورا کی آیت میں مبت کا لفظ رب کریم نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے کلّا اس علکم علیہ اجرا مب فل قربا تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت داروں کی محبت یہ مودت کیا ہے محبت مودت کہتے ہیں محبت کو حالانکہ محبت کا لفظ بھی ہے لیکن مودت اور محبت میں کچھ فرق ہے محبت اور مودت میں فرق یہ ہے کہ محبت کرنے والی دو, چیزوں دو چیزیں اگر کسی وقت علیحدہ ہو جائیں تو زندہ رہ سکتی ہیں مگر مودت کرنے والی دو چیزیں اگر کسی وقت علیحدہ ہو جائیں تو زندہ نہیں رہ سکتی مچھلی کو پانی سے محبت نہیں مودت ہے تو مودت مح... کا لفظ استعمال فرما کر یہ درس دیا گیا ہے کہ اے مسلمانوں اگر دل سے محبت اہل بیت نکل گئی تو دین سلامت نہیں رہے گا ایمان سلامت نہیں رہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اس لیے لفظ مودت جو ہے وہ فرمایا گیا ہے اور مسلم شریف کی ایک حدیث بھی میں آپ کو شان اہل بیتے اتحار کے بارے میں عرض کروں فضیلت کے بارے میں حضرت سید عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایک دن آکا صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اس حالت میں آپ کے اوپر کالا کمبل تھا پس حضرت امام حسن آ گئے تو سرکار نے ان کو کمبل میں داخل کیا پھر حضرت امام حسین آ گئے وہ بھی کمبل میں داخل ہو گئے پھر خاتون جنت شریف لائیں تو وہ بھی کمبل میں داخل کر لی گئیں پھر حضرت سیدنا علی آئے وہ بھی داخل ہو گئے پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُغْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهَلَ الْبَيْدِ وَيُطَحِرَكُمْ تَطَحِيرًا اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والو کہ تم سے ہر نا ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے اور پھر سرکار علیہ السلام نے دعا کی اے میرے مولا یہی میرے اہل بیت ہیں پس تو ان کو پاک کر دے اور ان سے نجاست دور کر دے اب آپ خود فیصلہ فرما فیصلہ کیا فرمانا ہے آپ پر فیصلہ ظاہر ہو گیا کہ جب میرا رب جو ہے وہ یہ ارادہ فرما رہا ہے ان نما یورید اللہ کو مر اللہ تعالی تو چاہتا یہی ہے کہ اے نبی کے گھر والوں تم سے ہر ناپاکی کو دور کر دے انکم الرجسا ہر گندگی کو دور کر دے رب یہ چاہتا ہے کہ اہل البیت اے نبی کے گھر والوں تم سے ہر ناپاکی کو دور کر دے ویو تاہ کم تت اب یہاں پر دو لفظ اکٹھے ایک ساتھ الفاظ استعمال فرمائے یو ویو ہیرا کا معنی بھی وہی ہے تت کا معنی بھی وہی ہے یہاں پر دو مفعول مفعول مطلق کہا جاتا ہے کہ یہ استعمال فرمائے اور یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے اور اس کی مثالیں قرآن کریم میں اور جگہ پر بھی ہیں مثال کے طور پر بڑی مشہور آیت ہے سورہ اعزاب ہی کی ہے یا من سلو علیہ وسلم تسلیما وسلم اور تسلیما معنی ایک ہی ہے مانا ایک ہی ہے لیکن تاکید بیان کر دی گئی جیسے ہم اردو زبان میں کوئی بات کرتے ہیں تو اپنی بات میں وزن قائم کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم اپنی بات کو دو مرتبہ دوہرا دیتے ہیں یا تین مرتبہ کہہ دیتے ہیں اسی طرح عربی اعتبار سے جو ہے وہ یہاں پر دو مفعول ذکر فرما دیے جاتے ہیں وزن قائم کرنے کے لیے تاکید پیدا کرنے کے لیے اور اس کا ترجمہ بھی یہی ہوگا کہ اے ایمان والو تم اس غیب بتانے والے نبی پر خوب درود اور سلام بھیجو لفظ خوب آ جائے گا خوب آ جائے گا کہ خوب درود اور سلام بھیجو اور وہی قاعدہ یہاں پر بھی ہے فرمایا گیا وہی روم ست ہی اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے خوب ستھرا کر دے تو رب یہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب ستھرا کر دے تمہیں خوب پاک کر دے تو جب اللہ تبارک کا تعالی حالانکہ رب کریم جو ہے اگر وہ تاکیدے نہ بھی لگائے تو رب کی بات میں کون انکار کر سکتا ہے لیکن اس کے باوجود میرے رب نے تاکیدیں لگائی ہیں یہاں پر یہاں پر تاقیبیں لگا دی ہیں کہ اے نبی کے گھر والوں ان نما یریید اللہ رب تو یہ چاہتا ہے ان کمر ہر گندگی کو ہر ناپاکی کو تم سے دور کر دے وہ یوتا اور کم پاک کر کے خوب ستھرا کر دے اس آیت کو آیت تطہیر بھی کہا جاتا ہے تو معلوم چلا کہ جب میرا پروردگار ان مقدس ہستیوں کو پاک فرما رہا ہے تو پھر ان سے گناہ نہیں ہو سکتا پھر ان سے خطائیں نہیں ہو سکتی یاد رکھیے ہم اہل سنت وال جماعت کے نزدیک انبیاء کرام اور ملائکہ جو ہے وہ معصوم ہے صحابہ اہل بیت اور اولیا جو ہیں معصوم تو نہیں لیکن یہ محفوظ ہے اللہ تعالی نے ان کو گناہوں سے دور رکھا ہے اللہ تعالی ان کو گناہ نہیں ہونے دیتا اگر کسی سے کوئی خطا ہو بھی جائے بال فرض جتہازی خطا ہو یا کوئی خطا خلاف اولا کوئی مسئلہ ہو بھی جائے تو اس پر ان کی توبہ بھی ایسی ہوتی ہے کہ رب کریم کی رب کریم آیت نازل فرما دیتا صحابہ کرام کے کئی واقعات آپ درس قرآن میں سماعت فرما چکے ہیں ان کی توبہ سے متعلق اور کوئی صحابی کوئی اہل بیت جو ہے وہ اس میں اصرار نہیں کیا کسی گنا پر یہ نہیں کہ تسلسل سے یہ کر رہا ہو ایسا کوئی نہیں ہے رضی اللہ وردو عن رب ان سے راضی ہے وہ رب سے راضی ہے وہ خدا سے راضی ہیں اور خدا ان سے جو ہے وہ راضی ہیں تو ثابت ہوا ان مقدس ہستیوں سے گنا کا صدور نہیں ہو سکتا اللہ اللہ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی کتنے بڑے ولی اللہ گزرے ہیں عاشق کے رسول گزرے ہیں ان کا مقام کتنا بڑا ہے آپ اللہ تعالیٰ کی بار میں دعا کرتے ہیں بڑی پیاری دعا کرتے ہیں دعا کرتے ہیں الہی بحق بنی فاطمہ کے بر قول ایما کو فاطمہ اے میرے مولا مجھے عزت پر کوئی ناز نہیں بس اولاد فاطمہ کا صدقہ مجھے آخری وقت کلمہ نصیب فرما دینا اگر دعوتم رد کنی در قبول اور اگر تو نے میری یہ التجا قبول نہ کی منو دستے دامانے آل رسول تو پھر قیامت کے دن میں دامنے اہل بیت پکڑ کر تیرے دربار میں آؤں گا اللہ اللہ رب کریم کی بار میں کیسی دعا جو ہے شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی جو ہے وہ فرما رہے ہیں میرے پیارے اور میٹھے میٹھے سلامی بھائیوں واقع کربلا اللہ اکبر کبیرہ ایسا واقعہ ہے کہ زبان تھر تھرا جاتی ہے جب محرم الحرام کے دنوں میں اس واقعے کی خاص طور پر یادیں تازہ ہو جاتی ہیں عقل حیران ہو جاتی ہے عجیب کیفیت پاری ہو جاتی ہے کہ سن 61 ہجری میں نبی کے کلمہ پڑھنے والے ان بد نصیبوں نے کس طرح تین دن پیاسا رکھا اور وہ بھی آلے رسول کو وہ بھی بہتر لوگوں کو جن میں بچے بھی ہیں چھ چھ ماں کے خواتین بھی ہیں کیسا ظلم, کیسا ظلم کیسا ظلم کیسا ظلم ان پتھر سے بھی زیادہ سخت دل والوں نے جو ہے وہ کیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہو گئے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ خیمے میں آئے خود میدان جنگ میں جانے کا ارادہ فرمایا سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ روتی ہوئی اٹھی اور بائی کے قدموں میں گر پڑی اور ہاتھ جوڑ کر امام علی مقام امام ارش مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں اے میرے پیارے بھائی اس نازک گڑی اور شدید امتحان کے وقت جب کہ مظلومی و بے کسی پر آسمان والے بھی رو رہے ہیں بہن اپنے بھائی کے آگے ایک درخواست کرتی ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ اپنی بہن کی یہ درخواست قبول کریں گے امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہو کیا کہنا چاہتی ہو سدا نے عرض کی یا سید نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسد رد البلا مصیبت کے وقت کوئی صدقہ دیا جائے تو اللہ تبارک کا وطالع مصیبت کو ٹال دیتا ہے اللہ تبارک کا وطالع مصیبت کو جو ہے وہ دور فرما دیتا ہے ہاں اس سے بڑھ کر اور کیا مصیبت آئی کہ ہم پر پانی بند ہے یہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں اس لیے بہتر ہے کہ کسی چیز کا صدقہ دیا جائے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے فرمایا میری بہن اس مظلومی اور غریب الوطنی میں میرے پاس تو کوئی چیز نہیں جس کا میں صدقہ دوں ہمارے پاس تو پانی کی بوند بھی نہیں ہے بہن نے عرض کی بھائی آج صدقے کے لیے پانی کے مشکیزوں کی ضرورت نہیں آج صدقہ دینے کے لیے میرے دونوں بچے اون اور محمد ہیں اور دیکھیے دونوں ناموں سے اسلام کی خاطر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں اور دونوں کہتے ہیں کہ مامو جان سے میدان میں جانے کی اجازت دے دو شہزادہ کونین کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں فرمایا بہن کس منہ سے تیرے بچوں کو اجازت دوں میں اپنی خاطر اپنی بہن کو بے اولاد نہیں کر سکتا سیدہ زینب نے پھر دامن پھیلایا کہا وہ بہن کتنی خوش نصیب ہے جس کی اولاد اپنے بھائی پر نثار ہو جائے مجھے تو افسوس ہے کہ میرے دو ہی بچے ہیں بہن کا سوال رد نہ کرو دیکھو دونوں شو کے شہادت میں کتنے بےتاب ہیں آج اگر باپ ہوتا سفارش کرتا ماں ہوتی حمایت کرتی بھائی ہوتا تو مدد کرتا مگر نہ باپ ہے نہ ماں اور نہ کوئی حمایتی کس کی سفارش لاؤں مظلوم میں کربلا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر سمجھایا لیکن بہن زینب نے پھر پاؤں پکڑ لیے قیامت کے روز آکا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں گی ماں فاطمہ کے پاس کیسے جاؤں گی انشاءاللہ اللہ میرے بچے اگرچہ نو دس سال کے ہیں لیکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت پر حرف نہ آنے دیں گے پھر سیدہ فاطمہ پھر سیدہ زینب نے اشارہ کیا تو حضرت سیدنا انہ و محمد رضی اللہ تعالیٰ عنان مامو جان کے قدم چون لیے اور التجا کی ماموں جان آپ ہماری کم سنی پر نہ جائیں ہماری رگوں میں بھی شیر خدا کا خون ہے اور انشاء اللہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے تیروں اور تلواروں سے دشمن کی صفیں الٹ دیں گے اور یزیدی لشکر کو بتا دیں گے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے روتے ہوئے فرمایا بہن میری طرف سے اجازت ہے جاؤ اور بچوں کو تیار کرو سیدہ نے دونوں بچوں کو خیمے میں لے گئی اپنے ہاتھوں سے کپڑے بدلے سرما لگایا زلفیں سنواری مٹی سے تیمم کرایا بی بی شہر نے پوچھا زینب کیا کر رہی ہیں فرمایا کہ دولہ بنا رہی ہوں یارمان تھا جو پورا ہو گیا پھر چھوٹے چھوٹے ہتھیار جسم پر لگائے اور فرمایا بیٹو جس سینے سے دودھ بیا ہے ایک بار اس سینے سے لگ جاؤ حضرت آن و محمد ماں کے سینے سے لپٹ گئے زبان خاموش ہے لیکن کیا کیفیت تھی اس وقت عالم بالا میں بھی ہلچل مچی ہوگی سیدہ نے فرمایا کہ بیٹوں میں خوش نصیب ہوں کہ تم جیسے فرما بردار بیٹوں کی ماں ہوں یاد رکھو اگر عمر سعد پوچھے کہ تم کون ہو تو خبردار میرا نام زبان پر نہ آئے اور علی کی شجاعت کو دھبا نہ لگے فاطمہ کی چادر کو داغدار نہ کرنا بیٹو تمہاری اس فرما برداری پر زمانہ فخر کرے گا مگر افسوس میں تمہیں میدان جنگ میں بھوکے پیاسے بیچ رہی ہوں لیکن جاؤ حوض کو جام پیو حوض کو جام پیو جس وقت بچوں نے دروازے پر آخری بار سلام کے لیے سروں کو جھکایا خدا ہی جانتا ہے کہ سیدہ کے دل پر کیا گزری ہوگی میرے پیارے بھائیوں آپ غور فرمائیں ابھی بکرا عید گزری ہے آپ نے واقعہ سنا تھا کہ جب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ سلام چلے یا بی بی حاجرہ کو معلوم تھا کہ باپ اپنے بچے کو زبہ کرنے کے لیے لے جا رہا ہے نہیں ان کو معلوم نہیں تھا لیکن یہاں سیدہ کو معلوم ہے کہ یہ جو میرے سامنے نور کی دو صورتیں ہیں کہ جن کے چہرے پر دیکھو تو سرکار کی یاد آ جاتی ہے نور برساتی یہ دو صورتیں ہیں یہ اب زندہ واپس نہیں آئیں گے یقینی موت کا سامنا ہے جب باقی اتنے شہید ہو گئے تو یہ نو اور دس سال کے بچے کیسے واپس آ سکتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ اللہ اللہ سا کو معلوم تھا کہ یہ اب بچ کر نہیں آ پائیں گے میرے پیارے اسلامی بھائیو پھر چھوٹی چھوٹی تلواریں فضا میں لہرائیں دو چھوٹے چھوٹے نیزے ہوا میں لہرائیں فرشتوں نے بھی مرحبہ کہا ہوگا امر سعد دیکھتے ہی پکارا کہ میں یہ تو جانتا ہوں کہ تم زینب کے بیٹے ہو مگر تمہاری بولی بالی صورتیں دیکھ کر رحم آ گیا ہے آؤ اب بھی میری طرف آ جاؤ تو تمہیں پانی کے مشکیزے بھی مل سکتے ہیں اور دنیا کی ہر نعمت بھی حضرت عون و محمد رضی اللہ تعالی عنہما نے جواب دیا کہ او ظالم جھوٹ نہ بک ہم ہرگز گز بی بی زینب کے بیٹے نہیں ہم تو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام ہیں ہماری ماں تو سیدہ فاطمہ زہرہ کی کنیز ہے اے ملعون جب نواز رسول پر رحم نہ آیا تو ہم پر کیا رحم آئے گا اور ہم تیرے پانی کے مشکیزوں کے محتاج نہیں ہیں ہم تو حوضے کوسر کے مالک ہیں ہم تو اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے آئے ہیں ہماری ماں نے ہمیں زندہ واپس کے لیے نہیں بیج ہمیں دنیا کا لالچ دے کر اپنی طرف بلانے والے باطل پرستی چھوڑ کر یزید کی غیر اسلامی حکومت کے جال سے نکل کر تو ہماری طرف آجا تو ہمیں کیا پانی دے گا تو ہماری طرف آ جا ہم تجھے کو جام پلائیں گے اللہ اکبرا ہم تجھے کو جام پلائیں گے اور پھر حضرت سید و محمد رضی اللہ عنہما کے ناروں سے فضائے اٹھی دائیں اور محمد نے بائیں طرف سے حملہ کیا چھوٹی چھوٹی تلواریں لشکر یزید پر چمکی ہلکے کے نیزے ہوا میں لہرائے اور نو دس سال کے بچوں نے میں دانے جنگ کا نقشہ بدل دیا جدر کو چہرہ کرتے دشمن گاجر مولی کی طرح کٹ کٹ کر گرتے کسی کا بازو نہیں کسی کا سر نہیں کسی کی لاش تڑپ رہی ہے کسی کی ٹانگ کٹ رہی ہے کوئی باغ رہا ہے افرا تفری مچا دی امر سعد نے جب ان مدنی منوں کا طریقہ جنگ دیکھا تو چیخا ساتھی ہو یہ نو دس سال کے ہیں لیکن ان کی رگوں میں شیر خدا کا خون ہے اگر تم ان کو اس طرح نہیں مار سکتے تو سب مل کر حملہ کرو ادھر حضرت سیدنا عون و محمد رضی اللہ عنہما نے پھر حملہ کر دیا اور دشمنوں کو تہتے کرتے ہوئے امر سعید کے سر پر پہنچ گئے اور بولے ہم نے اپنی ماں سے جو وعدہ کیا تھا پورا کر دیا اور قریب تھا کہ اس امر ساتھ کو مار دیتے کہ نیزوں اور تلواروں کی بوچھاڑ نے زخمی کر دیا چھوٹے کے سینے میں تیر لگا وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا بڑے بھائی نے اس کے سینے سے تیر نکالنے کے لیے سر جکایا تو ظالم دشمن نے تلوار ہی تڑپنے لگے امر ساد نے آواز دی حسین اپنے بھانجوں کی لاشیں بھی لے جاؤ سیدہ زینب نے آواز سنی تو سجدے میں گر گئیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے میرے بچوں کی قربانی قبول فرما لی ادھر سیدہ نے سجدے سے سر اٹھایا ادھر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے آن و محمد کی لاشیں بہن کی جولی میں جو ہیں وہ ڈال دی سیدہ نے نگاہ اٹھائی تو لاشیں خون میں تربتر تھی سنہری زلفوں پر گرد و غبار اٹا ہوا تھا چہروں پر مٹی جمی ہوئی تھی اپنی چادر سے مٹی جھاڑی گرد و غبار صاف کیا آسمان کی طرف نگاہ کی اور ارض کی ہے خالے کے کائنات یہ ہے میری کمائی جو تیری راہ میں لٹا دی یہ ہے میرا سہارا جو تیرے دین کی خاطر جو ہے وہ چھن گیا میں نے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ان کو قربان کر دیا اب میری فریاد سن میری درخواست قبول فرما کہ میرے ان بچوں کے خون کا صدقہ قیامت کے دن میرے نانا جان کی گناگار امت کو بخش دینا اللہ اکبر میرے پیارے بھائیوں واقعہ کربلا کا ایک ایک واقعہ ایک ایک شہید کی داستان خدا کی قسم خون کے آنسوں رولا دیتی ہے اللہ تبارک کا بطالا جلا جلالہ ہو ان بزرگا دین کے درجات بے شمار, بے شمار بے شمار بے شمار بلند فرمائے آمین اور ہمیں بھی اہل بہتے اطہار کی محبت عطا فرمائے اور لذت ایمانی نصیب فرمائے ایمان کی چاہت نصیب فرمائے الحمد آمین آمین الحمدللہ ہمارے ہاں پاکستان میں نو دس محرم الحرام سرکاری چھٹی ہوتی ہے کوشش فرمائیں کہ تین دن کے مدنی قافلے میں رہے وجل میں سفر کریں آٹھ نو دس محرم الحرام کو بے شمار اسلامی بھائی الحمد للہ شہیدان کربلا کے اس آل ثواب کے لیے اللہ کی راہ کے مسافر بننے کے لیے نیت کر چکے ہیں عزم کر چکے ہیں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اللہ میرا بھی ارادہ ہے کہ تین دن کے مدنی قافلے میں شرکت کروں میں آپ تمام بھائیوں سے بھی ارض کروں گا کہ آپ تمام بھائی بھی ضرور بال ضرور راہ خدا عزوجل کے مسافر بنے اس آل ثواب کے لیے دیکھیے کتنے خرافات ہمارے اپنے علاقوں میں بھی ہو رہی ہوتی ہیں گھر پر رہیں گے تو وہ ارے ثواب کے معاملات نہیں ہو سکیں گے جو ہونے چاہیے تو کوشش کر کے اللہ کی راہ کے مسافر بنے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیقرمائے آمین اللہ آمین سما آمین وماغ المین ابا بھائیوں سے التماس ہے کہ کچھ دیر